اوزب بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللّہ ولزی معه اشداء على قفار رحماء بينهم تراهم رقد اب يبتغون فضلا من الله و رضوانہ في ہم من وجوہ اصر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلذ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عزيما مقصد سورہ فتح کا البشارت و بالفتح ایمان والوں کو فتح کی بشارت دی جاتی ہے اس صورت میں گزشتہ صورت میں جہاد کا بیان تھا صورت کا موضوع اور مقصد القتال فی سبیل اللہ تو جو کوئی بھی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھے گا یہ تو اسے فتح کی بشارت ہے تو اس صورت میں صلیح دےبیہ کو اس صلیح کو بھی فتح قرار دیا گیا ہے جگہ جگہ صحابۂ کرام یہ ان کی منقبت اور ان کا مقام ذکر کیا گیا باوجود اس کے کہ صحابہ کرام کی طرف سے کوئی بزدلی یہ سامنے نہیں آئی تھی بلکہ انہوں نے تو بیعت کی تھی جہاد پر موت تک لڑنے پر لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ کوئی لڑائی نہیں تو انہوں نے یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تابیداری کی سورت میں اللہ کے پیغمبر کا مقام بھی سورت کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ اللہ کا پیغمبر وہ ہر کام کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں صورت میں صلیحدیبیہ کو آنے والی تمام فتوحات کے لیے ایک مقدمہ اور ایک بنیاد کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس فتح کی وجہ سے دیگر فتوحات آپ لوگوں کو ان قریب حاصل ہوں گی اور جگہ جگہ ہم صورت میں ذکر کر چکے کہ اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ دیگر لوگوں کا میل جول بڑھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھی کہ اس فتح کے بعد مسلمان یہ انہیں ایک قوت کے طور پر تسلیم کیا گیا اسی وقت کے بعد اسی صلح کے بعد ہم نے اس سے پہلے ایک موقع پر جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مكاتیب اور ان کے خطوط ذکر کیے تھے تو یہی وہ موقع تھا کہ سن چھے ہجری میں صلی ہدبیہ کے بعد اللہ کے رسول نے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ارد گرد کے ممالک ہیں تو وہاں پہ اپنی خطوط بھیجے ہیں وجہ یہ کہ مسلمانوں کو ایک قوت کے طور پر تسلیم کیا گیا اور سلح دیبیات سے بہت سارے فوائد یہ مستمت ہوتے ہیں سورت کے آخر میں محمد الرسول اللہ عیسائیت میں یہ ایک تو اللہ کے پیغمبر کی رسالت یہ ذکر کی گئی ہے اور ساتھ میں صحابہ کرام کی منقبت اور ان کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں یہ اشارہ ہے اس موقع کی طرف کہ جب مشرقین نے صلاح لکھتے وقت اللہ کے پیغمبر کے ان کی رسالت پر اعتراض کیا تھا کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں مانتے ہوتے تو پھر عمرہ کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہم نے تو آپ کو روکا ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے بسم اللہ پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اور رسول اللہ پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس پر اعتراض کرتے ہو لو میں نے قرآن میں وہی بھیج دی اور اب تا قیامت یہ پڑھا جائے گا گزشتہ آیت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے گزشتہ آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے متعلق ذکر کیا رسول بل ہدا و دین الحق رہ تو سوال آتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تو وہ رسول کون ہے کون سے پیغمبر تو عیسایت میں اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ کہ وہ رسول وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے دین کو غالب کرنے کا وعدہ یہ گزشتہ آیت میں کیا گیا یا گزشتہ آیت کے آخری جملے کے ساتھ ربطیوں ہے کفاب اللہ ہی اور کافی ہے خاص اللہ گوا یعنی صرف اللہ کی گواہی کافی ہے کس بات پہ محمد کے اس کے پیغمبر ہونے پر یہ صرف اللہ کی گواہی ہی کافی ہے تو عصایت میں اللہ اپنے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں والذین ماہو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام یہاں پر ان کی بعض صفات یہ ذکر کی جا رہی ہیں محمد والذین ماہو اور وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ہیں اشد و آلقفار بہت سخت ہیں کافروں پر رحماء بینہم اور مہروبان ہیں آپس میں یہ آپس میں بڑے مہروبان لیکن دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت کافروں کے مقابلے میں نہایت سخت ہیں اور یہ صحابہ کرام نے بیعت کے وقت انہوں نے جو موت پر انہوں نے بیعت کی تو یہ جوش و خروش اور یہ غز و غضب یہ ان کا اس وقت یہ سامنے آیا اسی طرح جب صلح لکھی جا رہی تھی تو اس موقع پر یہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اوروا سے کہا کہ اپنا یہ پلید ہاتھ یہ ہٹاؤ جب اس نے یہ بات کی کہ یہ آپ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ آپ ان لوگوں پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں یہ لوگ تو آپ کو میدان میں چھوڑ کر باگ جائیں گے حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت اسے گالی دی کہ امسس بذر اللہ کہ تو لات کا لات کی شرمگاہ جو ہے وہ تم چاٹو یعنی گالی دی اسے اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے غربہ نے کہا یہ کون ہے تو اسے بتایا گیا یہ ابو بکر ہیں حالانکہ ابو بکر بڑی نرم طبیعت والے شخص تھے لیکن قرآن کہتا اشد دا وفار دشمن کے مقابلے میں کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور پھر ابو بکر سے کہا کہ اگر تمہارے مجھ پر احسانات نہ ہوتے تو میں تمہیں اس کا جواب دیتا اور اسی موقع پر جب عروہ بار بار اللہ کے پیغمبر کی داڑھی کو وہ ہاتھ لگا رہے تھے منت سماجت کر رہے تھے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنے یہ تلوار کے دستے کے ذریعے اس کے پلید ہاتھ کو ہٹایا کہ ہٹاؤ اس پلید ہاتھ کو اللہ کے پیغمبر کی پاک داڑھی سے اس نے منہ چھپایا ہوا تھا عروہ نے کہا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ تمہارا بتیجہ مغیرہ ابن شعبہ ہے تو اس نے کہا کہ آج بھی تمہارے تمہاری اتنی دشمنیاں وہ میں نبھا رہا ہوں اور تم آج مجھے باتیں کر رہے ہو صحابہ کرام نے اس باب میں نہ اپنے رشتہ داروں کا لحاظ کیا ہے جب کافر اور مشرک تھے تو صحابہ کرام نے نہ اپنے رشتے کا لحاظ کیا ہے نہ یہ لحاظ کیا ہے کہ یہ ہمارے اپنے خون کے رشتے ہیں جب کافر تھا تو اس کے بارے میں بڑا سخت تھا ایک دن یہ ابو بکر کا بیٹا ابھی ایمان نہیں لایا تھا اور ایک موقع پر اس نے کہا کہ بدر میں کئی مرتبہ کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے کہا یہ میرا باپ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر تم ایک بھی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے ہوتے تو تمہارا سر یہ تمہارے بدن پہ تمہارے جسم پہ نہ ہوتا یعنی یہ وہ صحابی کرام کی غیرت تھی یہی وجہ ہے کہ بدر میں بانجے کے مقابلے میں ماموں آیا ہے بتیجے کے مقابلے میں چچا آیا ہے لیکن کوئی لحاظ نہیں کیا اشد و عالل ایک موقع پر یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے پیغمبر کی زوجہ ہیں اور یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے ایک دن اور یہ صلح کے بعد کی بات ہے ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے پھر بعد میں فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان لے آئے صلح کے بعد پھر آنا جانا یہ ہوتا رہا ابو سفیان اسی دوران وہ مدینہ تشریف لائے اور ایک دن اس نے کہا کہ چلو اپنی بیٹی کے گھر چلا جاتا ہوں تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے جیسے ہی اللہ کے پیغمبر کی چارپائی پر اور ان کی رضائی پر وہ بیٹھ رہا تھا ام حبیبہ نے وہ رضائی وہ اٹھا لی تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹا یہ رضائی یہ چارپائی یہ میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کے لائق نہیں ہوں تو باپ سے کہا کہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی چارپائی ہے اور یہ ان کی رضائی ہے اور آپ اس کے لائق نہیں ہے اشد دا وفار یعنی صحابہ کرام میں صحابہ مرد یا عورتیں ساروں میں یہ غیرت تھی دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت تھے روحما او بے اور آپس میں بڑے مہربان اور یہ سراحت یہاں پہ اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ یہی صحابہ کرام کی وہ اصل صفت تھی رحمہ اوب نہ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ غسیلہ آدمی ہوتا ہے ہر وقت یہ غصہ کرتا رہتا ہے سخت مزاج تو وہ ہر کسی کے ساتھ ہر وقت وہ سخت برتاؤ کرتا ہے قرآن یہاں پہ یہ صفت صحابہ کی ذکر کرتا ہے کہ صحابہ کا مزاج یہ ایسا نہیں تھا بلکہ وہ فی نفسی ہی وہ رحم دل انسان تھے رحم دل انسان تھے آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہروبان ہاں البتہ جب دشمنوں کا سامنا ہوتا تو پھر وہی لوگ تھے رحم دل ان کا پارا وہ چڑھ جاتا اسی لیے مثلا یہ ان کی عارضی حالت ہوتی تھی اور زیادہ تر انسان یہ اپنوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہر وقت یعنی زیادہ تر حالت میں دشمن سے کبھی کبھی انسان کو واسطہ پڑتا ہے تو اسی لیے انسان کی جو اکثر حالت ہوتی ہے تو وہی انسان کی اصلی حالت ہوتی ہے جب کہ دوسری حالت یہ عارضی ہوتی ہے سورہ سورہ معاہدہ آیت نمبر چون میں بھی ایمان والوں کی یہی صفت ذکر کی گئی تھی کہ, ازلتن المؤمنین اعزتن کہ ایمان والوں کے ساتھ نرمی کرنے والے جبکہ کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے وہاں پہ اس آیت کے تحت ہم نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام میں دراصل یہ صفت ان کے استاد سے آئی تھی استاد میں جو صفات ہوتی ہیں وہی صفات اس کے شاگردوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا ازحک القتال اللہ کے پیغمبر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مزاح کرنے والے ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے والے اور جب دشمن کے مقابلے میں القتال انہیں تہ تیغ کرنے والے تھے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی کرنے والے نہیں تھے یہ اللہ کے پیغمبر کی صفات تھیں جو ان کے شاگرد ان کے اصحاب میں بھی یہ منتقل ہوئی تھی روحمہ اوبین پوری تاریخ کو جو آج لوگ روافظ یہ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے درمیان حضرت علی کے درمیان یہ فلاں واقعہ پیش آیا تھا جنگ جمل پیش آیا تھا اور معاویہ اور علی کے درمیان جنگ صفین یہ واقع ہوئی تھی اور آج انہی واقعات کو آڑ بنا کر صحابہ کرام پر کیچڑ چھالتے ہیں اور ان کے ان کی برائیاں ذکر کرتے ہیں یہ تمام تاریخی واقعات ہیں ان تمام تاریخی واقعات کو قرآن نے اس ایک جملے میں دفن کر دیا کہ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے رحمہ اوبے نہم علی اور معاویہ رحمہ اوبے نہم آپس میں بڑے مہربان تھے عائشہ اور علی اسی طرح دیگر صحابہ کرام رحمہ اوبے نہم یہ آپس میں بڑے مہربان تھے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ صحابہ کرام کے درمیان رونما ہونے واقعات کے لیے ان کے درمیان جو پیش واقعات پیش آئے تھے تو ان کے لیے ادب کا لفظ استعمال کرتے ہیں مشاجرات ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ان کے درمیان جنگیں ہوئی تھیں بلکہ اس جنگ کے لیے بھی علماء کرام جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ مشاجرہ استعمال کرتے ہیں مشاجرات مشاجرات اصل میں شجر سے ہے کہ شجر کی جس طرح یہ شاخیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ کراس ہو کے بھی وہ شجر اس سے خوبصورت نظر آتا ہے درخت اس سے خوبصورت نظر آتا ہے صحابہ کرام کے درمیان واقع ہونے والے واقعات یہ اس درخت کی مانند ہیں اور یہ وہ تنازعات نہیں تھے وجہ یہ کہ انہوں نے دنیا کے لیے یہ لڑائیاں یہ نہیں لڑی بلکہ تمام یہ مجتہدین تھے اور ہر مشتحدے اپنے اجتہاد پر یہ عمل کیا ہے بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ صحابہ کرام یہ ان کے درمیان واقعات یہ ہوئے ہیں لیکن آج روافظ صحابہ کرام کے یہ دشمن یہ ان پر کیوں کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان کی برائیاں یہ کیوں پیش کرتے ہیں اور آج سوشل میڈیا پر اس کا بڑا دور دورہ ہے اور صحابہ کرام کو ان کے یہ واقعات یہ بیان کیے جاتے ہیں اور وہ جو رافضیت کا ثبوت ہے تو وہ دیا جاتا ہے ایک عالم ہے تین سو تینتیس ہجری میں ان کا ان کی وفات ہوئی ہے مالکی عالم ہے یہ ابو بکر احمد ابن مروان عدی یا ادینوری یہ ادینوری یہ مالکی عالم ہے المتوفہ تین سو تین تیس ہجری. یہ ہجری ان کی کتاب ہے المجالسہ و العلم یہ ان کے مختلف نشستے ہیں علم کی نشستے ہیں اس کتاب میں انہوں نے ایک عالم ہے محدث ہے عبد الرحمن ابن عبد اللہ الخرفی ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ رافضیت یہ یعنی نصاب کرام پر یہ انہیں تانو تشنی کرنا ان پر سب و شتم کرنا انہیں گالیاں دینا یہ رافضیت یہ کب پیدا ہوئی تھی رافضیت کی ابتدا کیسے ہوئی تو عبد الرحمان ابن عبد اللہ الخرفی وہ کہتے ہیں کہ رافضیت یوں پیدا ہوئی تھی کہ دین کے دشمن یہ جمع ہوئے تو دشمنان دین نے یہ کہا آپس میں کہ اسلام غالب آ چکا تو اسلام کا یہ مقابلہ کیسے کریں تو ان میں سے بعض نے کہا کہ چلو اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دینا اور ان کی برائیاں ان میں کیڑے تلاش کرنا ان میں عیب تلاش کرنا یہ شروع کرتے ہیں نشتم و نبی ہوں پیغمبر کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کے بڑے نے کہا جو ان کا فیصلہ کرنے والا تھا کہ اگر ہم ان, ان کے پیغمبر کو گالی دیں گے اذن نقتل ہم تو قتل کر دیے جائیں گے کیونکہ جی آج اسی پیغمبر کے صحابہ اور ان کے تابے وہ دنیا پر غالب ہیں تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اس کے ساتھیوں کو بدنام کرتے ہیں نشتم و اہو ان کے ساتھیوں کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ محاورہ ہے کہ محاورے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب پڑوسی کو تکلیف دینا چاہتے ہو تو اس کے کتے کو مارو اس کے کتے کو مارو تو انہوں نے کہا کہ اور پھر صحاب کرام کو بدنام کرنا انہوں نے شروع کیا ہاں البتہ اس کے لیے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو انہوں نے آپس میں نکال دیا تاکہ اسے ایک اسلامی ٹچ جو ہے وہ بھی دے سکیں تو رافضیت کی ابتدا اور روافذ کا جو آغاز ہے تو وہ یوں ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تم میں سے اگر کوئی احد برابر سونا اہد کے پہاڑ برابر سونا یہ خرچ کرے تو میرے صحابہ ان کی ایک مٹھی بر یا اس مٹھی کا بھی آدھا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے اجر کو وہ نہیں پہنچ سکتے مطلب یعنی تم میں سے جو اعلیٰ ترین فرد ہے اس کی بڑی سی بڑی نیکی بھی صحابی کی ادنا ترین نیکی کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی صحابہ اگر چند گرام یعنی اگر آدھا کلو ایک پاؤ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور تم میں سے کوئی عہد پہاڑ برابر سونا وہ خرچ کرے تو صحابی وہ آدھا کلو ایک پاؤ جو خرچ کرتا ہے اس پر اسے جو اجر ملتا ہے تو وہ اوہت پہاڑ وہ سونے اس کے خرچ کرنے سے وہ زیادہ ہے ترمیزی کی روایت میں یہ عبداللہ ابن مغفل کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی یہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں لا من بعدی میرے صحابہ کو میرے بعد یہ اپنے تیروں کا ہدف نہ بنانا کہ تیر پکڑ کر تم نے انہیں نشانہ بنانا ہے فمن احببهم فبحبی احببهم جو ان کے ساتھ محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا ومن اب غز ہوں اب اور جو ان سے بغز کرے گا تو دراصل میرے ساتھ اس کا بغز ہے اسی وجہ سے ان سے بغذ کرے گا ومن من آزا ہم آزانی اور جو انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ کو تکلیف دینے والا عنقریب اس کی پکڑ ہوگی ایک مرتبہ ام المنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بعض لوگ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ یہ جی انہیں بدنام کرتے ہیں یعنی یہ چیز یہ صحابہ کے دور سے ہی یہ شروع ہو گئی تھی بعض لوگ یہ صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں حتیٰ کہ ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں چھوڑتے تو ام المومنین عائشہ نے کہا وما تاجب نم نہ اس سے تعجب کیوں کرتے ہو جی اللہ نے یہ چاہا صحابہ وہ دنیا سے چلے گئے ان قطع ہو ملامل تو ان کے اعمال وہ منقطع ہو گئے تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کا عمل ان کا اجر جو ہے یہ دنیا سے کٹ نہ جائے فل تو اللہ نے چاہا کہ ان صحابہ کا اجر یہ منقطع نہ ہو اور یہ ختم نہ ہو تو اسی لیے یہ بھونکنے والے یہ بونکتے ہیں ان کے اوپر اور اللہ ان کا اجر وہ بڑھاتا رہتا ہے اس میں یہ اپنا نقصان کرتے ہیں صحابہ کرام جی انہیں یہ کوئی نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کرام کے درمیان یہ لڑائیاں یہ ہوئی ہیں حضرت عمر ابن عبد العزیز بنو کے ایک تو تابعین میں بہت بڑا مقام ہے تدوین حدیث یہ انہی کے دور میں ہوا ہے المتوفا 101 ہجری حضرت عمر ابن عبد العزیز اور خلیفہ راشد بھی ہیں ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو معاویہ اور عالی کے درمیان یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ لڑائیاں ہوئی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں عمر ابن عبد العزیز نے کہا تل کا دماغ ان تہر اللہ یہ وہ خون ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے پاک رکھا ہے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے بچایا ہے فلان الو تو ال سے نہ بہا تو ہم اپنی زبانوں کو بھی یہ آلودہ نہیں کرتے کہ ہم ان کے پیچھے باتیں کریں اور ہم اپنی زبانوں کو آلودہ کریں ہماری اس اسلامی تاریخ میں یہ جی اتنے علماء کے اقوال ہیں مشاجرات صحابہ پہ یہاں پر میں صرف بطور نمونہ چند علماء کے یہ میں نام ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اصول واضح ہو جائیں وجہ یہ کہ آج یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ یہ جی ایک بازار جو ہے وہ گرم کیا گیا ہے اور لوگوں نے اسی چیز کو موضوع بحث یہ بنایا ہے کہ امام احمد ابن حنبل یہ اگر اس موقع پر میں صرف ان کے اقوال ذکر کروں تو ان کے اتنے اقوال ہیں امام احمد ابن حنبل کے امام بخاری کے استاد امام احمد ابن حنبل ام اربعہ میں سے ایک ان کے اتنے اقوال ہیں کہ بندہ انہی اقوال کو ذکر کرتے کرتے یہ پورا درس گھنٹے گزر جائیں گے ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو علی اور معاویہ کے درمیان یہ جو جنگیں ہوئی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ما اقول فیحا ال الحسنہ میں اس کے بارے میں اچھے کلمات کہتا ہوں اور پھر آپ نے کہا رحم اللہ اجمعینہ یہ اللہ ان تمام پر رحم کرے اور انہوں نے کہا معاویہ ہو عامر ابن العاص ہو ابو موسی اشعری ہو مغیرہ ہو کلہم وصفہم اللہ تعالی فی کتابه ان تمام کی اللہ نے اپنی کتاب میں تعریف کی ہے اس ایت میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں یہ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے عامر ابن یاسر کے متعلق کہ اللہ کے پیغمبر نے انہیں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ تخت الباغیہ کہ تمہیں ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا امام احمد ابن حنبل سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا تو ایک تو یہ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور امام احمد ابن حنبل حدیث کے ماہر امام لاکھوں احادیث اس کی سندے اور متن انہیں یاد ایک تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے یعنی صحت کے اس بلند معیار پہ قائم نہیں ہے اور امام زہبی کہتے ہیں اس اس روایت کے بارے میں وہ اس سے زیادہ گفتگو کرنا یعنی وہ ناپسند کرتے تھے اور اس پر تبصرہ کیونکہ صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے تو یہ اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے اسی طرح امام احمد ابن حنبل یہ ان کے بارے میں طبقات الحنابلہ میں ایک پورا ایک پوری لمبی عبارت ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو روکا جائے گا والخلاف الخلافل شجر بین اور صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات واقع ہوئے تھے ان سے اپنی زبان کو روکا جائے گا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی پر وہ لان تان کرے اس کی تنقیص کرے اس میں عیب تلاش کرے مبتد ان رافضی خبیث ان مخالف تو یہ وہ مبتدع ہے رافضی ہے خبیث پلیت ہے اور یہ مخالف ہے نہ تو اللہ اس کی فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت قبول کرے گا بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت یہ سنت ہے ان کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے اور ان کی اقتداء کرنا یہ لازم ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ امت میں سب سے بہتر اللہ کے پیغمبر کے بعد ابو بکر پیر عمر پھر عثمان پھر علی اور یہ تمام ہیں اور پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص بھی یہ کام کرے جس دور میں بھی کرے فمن فا ضالح کا فقد ہوا جب اعلیٰ سلطان تادیب بادشاہ پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائیں دے اور کوئی معافی نہ کرے بلکہ ان سے توبہ کروائی جائے اگر توبہ کر لیں تو توبہ قبول کی جائے اور اگر توبہ نہ کریں تو اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہاں پہ مر جائے اور یا اپنے اس برے عقیدے سے وہ لوٹ آئے عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیز المتوفا ایک سو اکاسی ہجری عبداللہ ابن مبارک سیئر میں کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحم اللہ وہ کہتے تھے امیر المومنین فی الحدیث اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں تلواریں اٹھی ہیں ایک دوسرے کے خلاف السیف اللذی وقع بین فتنہ کہ صحابہ کرام کے درمیان اٹھنے والی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فتنہ تھا ایک امتحان تھا ایک مصیبت تھی لیکن ولا اکول مفتون لیکن میں ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی یہ اچھی بات نہیں ہے اسی وجہ سے حافظ ابن کثیر اسی فتنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں البدایہ ونحایا میں کہ انہی فتنوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ کے درمیان یہ جو اختلافات پیدا ہوئے تھے تو انہی فتنوں کی وجہ سے مسلمانوں نے اس دور میں کوئی فتح وہ حاصل نہیں کی تھی لم یا کافی تلکل ایا میں فتح کوئی فتح نئی فتح وہ نہیں ہوئی تھی نہ علی کے ہاتھوں نہ معاویہ کے ہاتھوں ہاں لیکن یہ آپس میں ان کا ان اختلافات کے باوجود اور اختلاف میں بعد میں ذکر کرتا ہوں امام غزالی کے حوالے سے احیاء العلوم کے حوالے سے ویسے اور نے بھی ذکر کیا ہے اس کی وجہ میں ذکر کرتا ہوں کہ آخر اختلاف تھا کس بات پہ لیکن ابن کثیر البدایہ و نہایا میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ باوجود ان اختلافات کے ایک دن روم کے بادشاہ نے معاویہ کو خط بھیجا اور اسے یہ لالچ دی کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا علی کے ساتھ اختلاف یہ چل رہا ہے تو اگر اس سلسلے میں میری کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں مؤاویا نے اسے جواب لکھا اور اس سے کہا کہ والله لئن لم تنتہی قسم اللہ کی تم اگر اپنی ان ان منصبوں سے اور ہمارے خلاف ان فتنوں سے تم باز نہیں آئے یا لعین اعلانتی لا اصلحنا انا وابن عمي عليك تو میں اور میرا چچا زاد بھائی یعنی علی یہ تمہارے خلاف دونوں اتفاق کر لیں گے ولا من جمی ابلادک اور تمہیں تمہارے تمام علاقوں سے نکال دیں گے تم پر زمین کو تنگ کر دیں گے تم نے یہ کیسے یہ جانا کہ تم ہمارے درمیان آ سکو گے اور میں اپنے بھائی میں اس کے خلاف تمہاری مدد لوں گا لیکن ان فتنوں کی وجہ سے کوئی فتح یہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ نہیں ہوئی تھی تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ایک مرتبہ ابن مبارک سے پوچھا گیا جیسے آج بعض لوگ صحابہ کرام کے یہ دشمن اور معاویہ کو جو بڑے برے الفاظ سے وہ یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور سنت کے لبادے میں اہل سنت کے لبادے میں اپنے آپ کو سنی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں اور معاویہ پر کیچڑ و چالتے ہیں عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں ہر دوسری تیسری روایت میں ابن مبارک اس کی سند اس کا نام آتا ہے عبداللہ. ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یا ابا عبد الرحمن یہ ان کی کنیت ہے ائی افضل ان دونوں میں کون افضل ہے معاویہ یا عمر ابن عبدالعزیز عبداللہ ابن مبارک بھی عبداللہ ابن مبارک تھے انہوں نے کہا اللہ ان الذي ان فر سے معاویہ قسم اللہ کی کہ معاویہ کے گھوڑے کے اس کے نتنوں میں اور اس کی ناک میں جو غبار اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی معیت میں لڑ رہے تھے اور معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا اور اس گھوڑے کے ناک میں جو غبار وہ داخل ہوا ہے قبار افضل عمر مرہ وہ وبار عمر ابن ابد العزیز سے ہزار مرتبہ بہتر ہے تم معاویہ سے بہتر ہونے کی بات کرتے ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایک عالم ہے محمد ابن حسین آجری بغدادی بہت بڑے فقی ہیں شافی فقی ہیں اور بڑے محدث ہیں ان کی کتاب ہے کتاب الشریعہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ جو واقعات ہیں تو ان سے ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو علم میں اضافہ کرتے کرتے جب انہیں یہ اصول قرآن کے معلوم نہیں ہوتے تو بعض کہتے ہیں کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو محمد ابن حسین عجرری بغدادی وہ کہتے ہیں المتوفہ تین سو ساٹھ ہجری وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں فین قالق انامورادی تاکہ میں عالم بنوں اور میں میرے علم میں اضافہ ہو تو امام محمد ابن حسین آجری اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اگر کوئی کہے کہ میں تو ان مشاجرات کے بارے میں محض اپنی معلومات میں اضافہ چاہتا ہوں جیسے آج کے دور کے یہ بعضی یوٹیوبرز یہ کہتے تاکہ میں ان حالات سے بچ سکوں جن میں وہ مبتلا ہوئے تھے تو اسے جواب دیا جائے گا اسے سمجھایا جائے گا کہ جناب یہ تو تم فتنے کے طلبگار ہو تم کیوں ایسی بات کے درپے ہو جو تمہارے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث ہے اور کوئی فائدے کی اس سے کوئی توقع نہیں ہے اس کی بجائے اگر تم صحابہ کرام کے درمیان تم نے اپنے آپ کو تو تمہیں فیصلہ کرنے والا کس نے بنایا ہے اس کی بجائے اگر تم فرائض کی ادائیگی یہ کرتے محرمات سے اجتناب کرتے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا بالخصوص اس دور میں جب کہ بیدا یہ عام ہو رہی ہیں یہ اپنے دور کی وہ بات کر رہے ہیں ہمارے اس دور میں تو کچھ نہ ہی کہیں لہذا وہ کہتے ہیں تمہارے لیے یہی بہتر تھا کہ تم اپنے کھانے پینے اپنی لباس کی فکر کرو کہ یہ کھانا پینا تم کہاں سے کر رہے ہو حلال ہے حرام ہے یہ کہاں سے آیا یہ روپیہ پیسہ کہاں سے آیا اور اسے کہاں خرچ کیا جا رہا ہے اور پھر آگے انہوں نے بڑی تفصیل یہ گفتگو کی ہے امام ابو جعفر تہاوی المتوفہ تین سو اکیس ہجری ان کا متن و تحاوی بھی ہے اور بعد میں ابن ابو العز الحنفی نے شراکید تحویہ لکھی ہے امام تہاوی کی عبارت یہ ہے وہ کہتے ہیں ونحب و اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ولان فرطف <مِّنهم> ان میں سے کسی کی محبت میں تفریح نہیں کرتے افراد اور تفریح نہیں کرتے جیسا کہ بعض لوگ یہ اہل بیت کو برا سمجھتے ہیں حضرت علی ان کی اولاد کو ناصبی ہے اور بعض لوگ یہ معاویہ کو اور دیگر صحابہ کو برا سمجھتے ہیں رافضی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی محبت میں ہم مبالغہ نہیں کرتے ہم زیادتی نہیں کرتے ولانت ہم کسی سے بھی برات نہیں کرتے جیسا کہ روافظ اور شیعہ کرتے ہیں وَنُبْغِزُ مَن اور جو ان سے بغض کرتا ہے ہم ان سے بغض کرتے ہیں اور جو بھی ان کا ذکر بغیر خیر کے کرتا ہے ہم ان کے ساتھ بغض کرتے ہیں ورلانت کو رحم اللہ اور ہم صحابہ کرام کا ذکر وہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے نے کہ جو کوئی بھی صحابہ کرام کے بارے میں اچھا قول کرے گا اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی ازواج متحرات کے متعلق ان کی اولاد کے متعلق تو یہ منافقت سے بری ہونے کی علامت ہے کہ یہ شخص منافق نہیں ہے اور جو شخص صحاب کرام ان کی تنقیس کرے گا کسی بھی صحابی کی تو فہو مبتد مخالف السنت و صلف یہ سنت کا دشمن بدتی ہے اور یہ صلف صالح کا دشمن ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کا کوئی عمل یہ آسمان کی طرف نہیں اٹھایا جائے گا جب تک کہ وہ صحابۂ کرام کے متعلق اپنے دل کو پاک صاف نہ کر لے امام غزالی المتوفہ پانچ سو پانچ ہجری ان کی کتاب ہے احیاء العلوم اسی طرح ان کی کتاب ہے قواعد العقائد عقیدے کے قاعدے انہوں نے ذکر کیے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اعتقاد و اہل سنت و الجماعۃ تسکیت الجمی صحابہ کہ اہل سنت و کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کہ ان کا تسکیہ کیا جائے گا یعنی انہیں پاک صاف سمجھا جائے گا وصنا و اور ان کی تعریف ان کی مدہ کی جائے گی جیسا کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کی ہے جہاں تک بات ہے معاویہ اور علی کے درمیان بعض اختلافات کی تو کانا علی اشتہاد یہ اشتہاد کی بنا پہ تھا پھر وہ کہتے ہیں لامناز آتم معاویت فل امامتی معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ یہ جھگڑا یہ کوئی خلافت کے حصول کے لیے نہیں تھا یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قاتلین کا اور ان کو قتل کرنے والوں سے احساس کا مطالبہ تھا وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خیال یہ تھا, یہ ان کا تھا۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضرت عثمان کے جو ان کے قاتل ہیں ابتدا فی الحال جی میں انہیں اگر ان کے سپرد کر دوں تو یہ چیز یہ فی الحال ہماری حکومت کو یہ نقصان پہنچا دے گا اور یہ مزید اختلافات کو جنم لے گا وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے قصاص لوں گا لیکن کچھ تاخیر کے بعد تو وہ کہتے ہیں امام غزالی فراعۃ تاخیر اسوب تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تاخیر یہ زیادہ بہتر ہے لیکن معاویہ ان کا خیال یہ تھا کہ اصل میں یہ جو تاخیر اس میں کی جا رہی ہے یہی اسلامی مملکت کو نقصان پہنچائے گی تو امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر مجتحد اسے اللہ اس کے اشتہار پر یہ اجر دیتا ہے اسی طرح ملا علی قاری شیخ ابد القادر جیلانی یہ تمام علماء یہ ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے یہ ذکر کیا ہے امام نبوی شرح مسلم کے جو مصنف ہیں صحیح مسلم کے جو شعرے ہیں تو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ مذہب و اہل سنتی اور یہ اہل سنت کا مذہب ہے جو حق بھی ہے کہ احسان و ضن صحابہ کرام کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان سے اپنی زبانوں کو روکنا ہے ان سے اپنی زبانوں کو روکنا ہے وجہ یہ کہ وہ مجتہدین تھے لم یکسو معسی والا محض دنیا نہ تو ان کا مقصد وہ گناہ کا ارتقاب تھا اور نہ دنیا کا حصول تھا بلکہ ان میں سے ہر گروہ کا یہی نظریہ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کی مخالفت میں یہ جو دوسرا کھڑا ہے تو یہ زیادتی کرنے والا ہے اسی وجہ سے آپس میں اگر ان کے کوئی اختلافات باز آئے ہیں معاویہ اور علی کے درمیان عائشہ اور علی کے درمیان لیکن وہ سارے وہ مشتحدین تھے پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ آہل سنت کا مذہب ہے کہ حضرت اللہ تعالی اجتہاد میں حق پر تھے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دیگر گروہ آپ اس کو برا بھلا جو ہے وہ کہنا وہ شروع کر دیں اسی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام وہ ان کے اس اختلافات سے وہ پیچھے وہ رہے ہیں تو یہاں پہ رحما اوبین آپس میں بڑے مہربان اور بڑے رحم دل سیما ہوں تراہم رکن یب تغل مین اللہ تم دیکھو گے ان صحابہ کرام کو رکو کرنے والا سجدہ کرنے والا یبتغون فضلا فضل مین اللہ ورضوانہ اور وہ چاہتے ہیں فضلا مہربانی من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوانن اور اللہ کی رضامندی یعنی یہ سب کچھ وہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے تھے یہ عبادت بلکہ یہ اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کی مہربانی چاہنے کے لیے دن میں مجاہدین اور رات کو عبادت کرنے والے سیماہم ہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ ان کی خاص نشانی فی ان کے چہروں میں من اثر السجود من اثر اس سجود مراد سجدہ اللہ کی من اثر اس سجود اور یا سجدہ سجدوں کے اثر سے یا اللہ کے تابے کی اثر سے یعنی اللہ کی تابے کی وجہ سے ان کے چہروں میں ان کے چہروں میں وہ جو تابے کا اثر ہے وہ جو رونق ہے تو وہ ان کے چہروں سے آیا تھی <coughs> یہ ان کے چہروں سے یہ آیا تھی اور یہ ظاہر تھی مفسرین کہتے ہیں جیسے قرطبی نے یہاں پہ ذکر کیا ہے امام مجاہد کا قول ذکر کیا ہے کہ مجاہد سے کسی نے پوچھا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود کیا ان اس سجدے کے اثر سے مراد وہ نشان ہیں کہ جو کسی کے ماتھے پہ وہ بن جائیں یہ آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ وہ بن جائے وہ کالا اور سیاہ داغ جو ہے وہ بن جائے تو امام مجاہد کا نہیں بلکہ یہ وہ ماتھے پر اور آنکھوں کے درمیان یہ وہ سیاہ داغ مراد نہیں ہے جیسے ایک بکری کے بکری کا گھٹنا جو ہے وہ تھوڑا سا وہ نکلا ہوتا ایسا نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو بعض لوگوں کے یہ سیاہ داغ بھی سجدے کے ہوتے ہیں وہ ہوا اقسا قلب من الحجارہ اور دل ان کے پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں مراد اس سے ولا كِنَّهُ نُورٌ فی وجوہ من الخشو یہ اللہ کی تابیداری کا وہ جو, وہ جو نور ہے ان کے چہروں میں اس سے مراد وہ یہی ہے اس سے مراد وہ یہی ہے اور مفسرین نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ولا ذنو یہ خیال اور یہ گمان نہ کیا جائے جیسا کہ وہ بعض ریاکار ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماتھوں میں یہ نشانات بنا دیتے ہیں کوئی لگتا ہے تو وہ چٹائی کے ساتھ اپنے یہ ماتھے کو رگڑتا ہے اور یہ بعض گروہوں میں بعض لوگوں میں یہ جہالت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے انسان اگر دن رات جو ہے یہ سجدہ کرتے رہ, کرتا رہے تب بھی ماتھے میں یہ یہ سیاہ داغ جو ہے یہ نہیں بنتے بلکہ مفسرین نے کہا کہ یہ خوارج کی علامت ہے خوارج ایسا کرتے تھے اور وہ اپنے ماتے کو رگڑ رگڑ کے یہ اپنے وہ ماتھوں میں یہ سیاہ داغ جو ہے یہ پیدا کرتے تھے ہمارے بھی اس ملک میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وجو وجہ وجہ یہ پورے چہرے کو کہتے ہیں اس میں یعنی سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک یہ تمام یہ چہرہ ہے قرآن نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ سیما ہم فی جباہہم جبا یعنی ان کے ماتھے قرآن نے ان کے ماتھے ذکر نہیں کیا کہ ان کے ماتھوں میں یہ اثرات ہوں گے سیما ہن فی وجوہہم من اثر سجود ان کی نشانیاں ان فی وجوہہم ان کے چہروں میں من اثر سجود سجدوں کے اثر سے یا اللہ کی تابیداری کے اثر سے ہیں وعلیکم السلوم فتوراتی یہ ان کی صفت ہے مسل بمانے صفت یہ ان کی صفت ہے فط میں یعنی تو میں اللہ نے ان کی یہ صفات یہ ذکر کی ہے تو میں صحاب کرام کی یہ صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہروں میں یہ سجدے کے اور اللہ کی تابیداری کے یہ اثرات یہ ہوں گے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی یہ صفات کہ ابا یہاں پہ کلام رک گیا اب آگے کی یہ جو مثال ہے اور یہ جو صفت ہے تو یہ انجیل میں ہے وہ مت علوم اور ان کی صفت فل انجیلی انجیل میں ایسی ہے اور انجیل میں اکثر اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو انجیل میں اکثر یہ تمثیلات مثالیں زیادہ ہیں تو اسی لیے یہاں پہ یعنی انجیل کا وہ جو طرز ہے وہ بھی معلوم ہوا کہ انجیل میں جو اکثر بیان ہے تو وہ مثالیں ہیں تمثیلات ہیں اگزامپلز ہیں یہاں پہ بھی قرآن نے انجیل سے صحابہ کرام کی وہ مثال وہ ذکر کی ہے وہ مطلوم فل اور ان کی صفت یا ان کی مثال انجیل میں یوں ہے کزر جیسا کہ فصل ہو جیسے کہ کھیتی ہو جیسا کہ فصل ہو اخر جشت کہ وہ فصل وہ نکالے جی کہ وہ فصل وہ نکالے اپنی وہ جو کلی ہے اور جو وہ اپنی کومپل ہے تو اسے نکالے وہ جو پہلے پہل زمین سے وہ ننا جو وہ جو پودا ہے وہ نکلتا ہے وہ مراد ہے کہ اس نے نکالی اپنی کلی کو اور اس نے نکالی اپنی کومپل کو ف آ تو پس اس نے بس اس کو مضبوط کیا فعا یہاں پہ فع اس میں اشارہ اس ذرا کی طرف فع تو اس نے مضبوط کیا کہ جی اس کلی کو اس فصل نے مضبوط کیا اس فصل کیونکہ فصل کو جو خوراک ملتی ہے تو وہ اس کلی کو مضبوط کرتا ہے فع تو اس فصل نے مضبوط کیا اس کلی کو اس کومپل کو فستخلا پھستق لدا تو وہ مزید موٹی ہوئی وہ کلی فستق لدا تو وہ مزید موٹی ہوئی وہ کلی پھسوا آلاسو کی پس وہ برابر ہوئی پس وہ کھڑی ہوئی سوکی ہی یہ جی اپنی پنڈلی پر یہاں پہ ساق سے مراد وہ جو اپنی نال ہے اور اس کا جو تنہ ہے وہ مراد ہے فستوى ہی بس وہ کھڑی ہوئی وہ فصل پس کھڑی ہوئی وہ کلی آلاسو کی ہی اپنی نال پر اور اپنی پنڈلی پر یعنی یہاں پہ تنا مراد ہے پھر آگے اسی تنے پہ مزید شاخے جو ہے وہ نکلتی ہیں یو جب اور بھلی لگتی ہے بلی لگتی ہے یہ فصل ازرا کسانوں کو کسانوں کو یہ فصل یہ بھلی لگتی ہے اور انہیں خوش کرتی ہے لیگی یہ ہم کرام کی وہ مثال ذکر کی گئی تو فوراً جس مقصد کے لیے وہ مثال ذکر کی تھی اب اس سے فورا وہ مقصد وہ نکالا جا رہا ہے لیگی زبی ہم کو فار جی تاکہ جل بن جائیں اور تاکہ غصہ دلائیں تاکہ غصہ دلائی یہ بہم ان کی مضبوطی سے الکفار کفار کو یعنی یہ صحابہ کرام یہ دن بدن یہ بڑھتے جاتے ہیں اور ان کی یہ طاقت ان کا یہ طاقت کا حاصل کرنا یہ کفار کو غصہ دلاتی ہے تاکہ غصہ دلائے بہم ان کی وجہ سے الکفار کافروں کو یہ صحابہ کرام کی مثال ہے کہ پہلے پہل وہ ایک کلی کی مانند اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا اعلان نبوت ایک کلی نکلی اور رفتہ رفتہ وہی کلی وہ کومپل وہ رفتہ رفتہ وہ بڑھتی جاتی ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ یہ صحابہ بھی ایک ہی دن میں بن گئے یہ جماعت ایک ہی دن میں بن گئی بلکہ اس کے لیے سال ہر سال کی محنت وہ ہوتی ہے اسی طرح آپ بھی جب کام شروع کرتے ہیں تو یہ سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے تو تب جا کر ایک تناور درخت وہ بنتا ہے اسی طرح صحابہ کرام کی یہ جماعت بھی رفتہ رفتہ یہ بنی ہے لیگی بِهِمُ ہمکفار تاکہ غصہ دلائے ان کی وجہ سے الکفار کافروں کو امام محمد امام مالک نے لیخی بِهِمُ ہمار اسی سے استدلال کیا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے ساتھ بغص کرتے ہیں تو امام مالک اسی آیت کو دلیل بناتے تھے کہ روافظ وہ کافر ہیں کیونکہ قرآن نے یہاں پہ لیغید بہمالکفار صحابہ کرام کی وجہ سے ان کی طاقت کو دیکھ کر کافر جو ہے وہ سے غصہ آتا ہے اور ان کے قول کو مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے من بہ وہ کہتے تھے من اصبح وفی قلبی غیظ من اصحاب محمد کہ جو شخص جس کے دل میں صحابہ کرام کے ساتھ بغض ہو غصہ ہو فقد اصابته ال تو اس آیت کا حکم یہ اسے بھی شامل ہے لیگی ربل کو فار تاکہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کافروں کو وہ عاد اللہ الدین آمنو عاملات وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ صحابہ کرام سے متعلق یاد رکھیں ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے تحت ہم نے صحابہ کرام کی عدالت پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ صحابہ کرام یہ سب کے سب یہ عادل ہیں یہ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر سو کے تحت ہم نے وہاں پہ گفتگو کی تھی یہ <coughs> آیت نمبر سو کے تحت ہم نے گفتگو کی تھی صحابہ کرام یہ ان کے مقام کے بارے میں شان صحابہ کے بارے میں سورہ سورہ توبہ آیت نمبر سو کے تحت بقرہ ایک سو سینتیس عدالت الصحابہ سورہ توبہ آیت نمبر سو کے تحت شان صحابہ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر دس کے بعد اور آیت نمبر گیارہ سے پہلے وہاں پہ ہم نے صحابہ کرام کی براءت یعنی ان کا ان کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں وہاں پہ ہم نے گیارہ اصول ذکر کیے تھے اور یہاں پہ ہم نے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے یہ ہم نے یہ گفتگو کی اور یہ اس لیے ضروری ہے ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے پیغمبروں کی طرح لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے لقد آفا لقد آف اللہ عنہم میں نے انہیں معاف کیا ہے لیکن آج کا رافیزی کہتا ہے کہ میں انہیں معاف نہیں کرتا اور میں تو ان کے پیچھے بونکوں گا بھی اور میں لکھوں گا بھی وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعدہ کیا و اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیا نیک من ہم ان میں سے اور یہ من بیانیہ ہے من تبعزیہ یہ نہیں ہے من بیانیہ ہے اور یہ من بیانیہ اس لیے لیتے ہیں مفسرین تاکہ روافظ کا جو استدلال ہے وہ باطل ہو سکے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ من صحابہ کرام میں وہ تفریق کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے خود کہا ہے کہ بعض ان میں سے بعض ان میں سے لیکن من بیان کے لیے بھی آتا ہے جس طرح سور حج میں آیت نمبر تیس میں ہم نے ذکر کیا تھا فش تنب الرج من بیان کے لیے بھی آتا ہے یعنی ان صحابہ کرام میں سے مخفرتاً اللہ نے وعدہ کیا ہے بخشش کا وہ اجراً عظیمہ اور بڑے اجر کا صورت میں البشارت و للمؤمنین ایمان والوں کو فتح کی بشارت یہ دی گئی تھی دی جاتی ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بہت سخت ہیں کافروں پر رحماء ابین اور بڑے مہربان ہیں آپس میں تراہم رک سجدن تو دیکھتا ہے ان صحابۂ کرام کو رکو کرنے والا سجدہ کرنے والا یبتغ وہ چاہتے ہیں مہربانی اللہ کی جانب سے وردوان اور اللہ کی خوشنودی سیماہم ان کی نشانی فیوجم ان کے چہروں میں من اثر اس سجود سجدوں کے اثر سے یا اللہ کی تابیداری کے اثر سے ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِيَ ان کی صفت تھی تورات میں اور ان کی صفت یا ان کی مثال انجیل میں یوں ہے جیسا کہ جیسے کہ فصل أَخْرَ جَشَتْ أَهُ کہ جو نکالے اپنی کومپل کو فَآذَرَهُ اور پھر اسے مضبوط کرے فَسْتَغْلَدَا تو وہ مزید موٹی ہو جائے فَسْتَوَا عَلَى سُوْقِهِ اور وہ کھڑی ہو جائے اپنی نال پر اور اپنی پندلی پر يُ اور وہ بلی لگے اززراع کسانوں کو لیغید بہم الکفار اور تاکہ اللہ غصہ دلائے ان صحابہ کرام کی مضبوطی سے کافروں کو وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا نیک یعنی ان صحابہ میں سے مخورتاً بخشش کا و اجراً اور بہت بڑے اجر کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین